الحمد للہ و گفا وس وسلا معلد مالا على رسول الرسل وخاتم امبیا محمد المصقفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ منُن صَ رَبَّّناَا إَِّ قَ آطَيتَفِرَ عَوْونَ وَملَ أَهُ زينَةم وَأَموَاال فُل حَياتِ الددُلِييا رَبَّّنا لُجُلُّعَنْ سَبِيِ رَبَّنَتْمِ صعَلَ أَموالِهٍ وَشجُدُ عَلَ قُلُ وَشَدُّوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَاصْطَبَرَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إن الله منوسو والسلام تو سلام والا سی رسول والا آل کھاوی کیا والسلام آبی یا سیدی خواہ ملبی یا مکین قلوب المؤمنین سامین دوست السلام علیکم اج دینی روحانی اجتماع برادرم غلام علی صاحب محمد شہزاد صاحب محمد جمیل صاحب محمد اسلم صاحب انا دوست احباب کی کاش محنت کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین اللہ دوستوں کی اس خدمت نرف قبول بخشے ناچیز رب العالمین اپنے مخلصین عباد کا صدقہ اخلاص دی دولت بخشے اور ہر شرط تو اپنی رحمت دی پناہ تافام اس وقت اختصار دے دناب کے سامنے ناچی بیان کرے گا کہ سائنسی جڑیاں ہیں سینسی مشین مشینری یہ اللہ تعالیٰ دے عذاب کا سمان ہے اس مسئلے قرآن پاک نال احادیث مبارک جناب کے سامنے واضح کرنا ہے رات میں اس مسئلے دی وضاحت ضلع شیخوپر کی ڈوگر اور اس وقت جناب دے سامنے اللہ تعالی جفیق بیان کرنا دوستو ایک انگریز یہود نسارا انگریز ایک ہے مصنوعات بنائی چیزاں انگریز دی جنگ پوجہ پاٹ ہو رہی ہے غسا کسباں اولاداں اپنے آپ کو آوگ اپن اولادوں اگریز کا جو تابے دار بناتے پی پوجہ پاٹ کردے پھر اس مصنوعات کی وجہ سے پتہ دین اس دی بنائی چیزوں کی وجہ اصل بت یہ ہے اصل بت ہر کسی دے دل دے اندر سائنس د ج بت بندہ پوجا پاٹ پہ کرتا ہے لیکن اس بت دے وسیلے نال انگریز دی پوجا پی ہوں یعنی انگریز دی تابے داری جو دے پے نا وہ سائنس دی وجہ نال کر رہے ہیں اگر سائنس نہ ہوں نا تو انگریز دی تابے داری کسی مشرق دے چوڑے بھی نہیں فکر نہیں جتے رہے سیت جیتے رہساں کتباں اولادوں دے جتے رہی جا ہر ایک بندہ بئیمان بنتا جا رہا ہے نا تو بنیا جناب ویکھو جی اب نیا دور ہے نئی بات ہے فلانا یہ سب جنی پکر دیو جنال پکر تھے وہ سب جکڑتے ورنہ اگریز سے وہی او گورا باندر کنوں پوجنا سر جو پرانے زمانے برے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی پیڑے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی, فلانا فرنگی اج جو, تو جو چنگا پیا کھینڈا ہے نبیا رسوں تو سابیا پر زمانے دے ہر بندے تو کیوں پیا اصل اندر لانت کھڑی بت سائنس دی جا ہر بندہ نفس کاشی کا اس دی وجہ ہوں انگریز نو اگریز نا تو اے مسئلہ سمجھانا انج کہ ایک ہوں سان بناو والا ایک ہوں مصنوعات بنی ہے مسلوات دے دریئے سانے نال تعلق قائم ہو جائیں بناوہ نالے نال بنا نالی شہدی وجہ نال تعلق قائم ہو جائیں بناوہ بنا نالی شہد نال بناوہ نالے دی پہچان ہوں دی سب تو پہلو پہچان ہوں دی مرفت ہوں دی پہچان تو بعد اس دی تازیم آ جان دی محبت آ جان دی پھر ضروادے کھل جان دی بندہ اس دا تابدار بھی بان جان دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر۔ آسمان زمین اپنی مخلوق دے اندر غور فکر کرندہ کیوں حکم فرمایا ہے کہ جدو مخلوق نیکو گے تے خالق تعالیٰ دی مارفت آئے گی اللہ تعالیٰ دی محبت آوے گی اللہ تعالی دی تعظیم آئے گی تعیم رب تالا دی آن پھر دل کے اندر جذبہ اٹھے گا آسان اس دی فرما برداری کریے پھر انہاں کے رسول نبی پیغمبر کے نیڑے ہوو گے ہاں جی انہاں جو حکام دیتے ہیں وہاں حقام سے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تھا تھانے پرانے تھا پاک کے اندر آسمان دی گل کرتا ہے زمین دی گل ہے سمندروں دی گل ہے پہاڑوں کی گل کرتا ہے اپنی ویڈی انسان نو خود فرما ہے انسانوں کے اللہ تعالیٰ فرما سڈیا آیات نے سنوری آیات نہ فلا جان ویرونا لے بے کہ فکو لے کت کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اونٹ نو جو ویکھن دی دعوت دینا ہے افلا جنگ کے اونٹ نیکو کس کیفیت نالت نے پیدا کیا تو اس کا کی مطلب ہے کہ اونٹ دی اونٹ نیکو گے مخلوق جو اڈی عجیب غریب ویکو گے تو لازمن بات ہے اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کرنے والے دی مارفت تعظیم اور محبت آئے گی توجہ ہے نا کہ بلا سلا ہاں جی زور نال ذرا سبحان اللہ آل! تو صحیح یہ قانون ہے کہ مصنوعات دے ذریعے سانے دی معرفت کی مارفت ہوں دی, سانے دی محبت آتی ہے سانے دی تازیم آتی ہے جو انگریزا بنایا اگر حقیقت دے اندر وہ اللہ تعالی دا بنایا دا نہیں بنایا کیونکہ نے بھی خود رب بنایا لیکن کیونکہ وہ ہے کافر وہ ہے کافر سائنسدان جنہیں سارے کافر وہ ہیں کافر کافر جیڑا کام کرے نا وہ نگاہ رب تو ہوتا نہیں وہ آدھا میں کی اللہ تعالیٰ دا نبی اللہ تعالی دا ولی کوئی کام کرے تو ہے اللہ کی تا. کیوں کہ ولی فنا ہوتا ہے ولی دی نگاہ رب تو سوا کچھ نہیں اور سائنسدان کی نگاہ اپنے آپ سوا کچھ نہیں ہوتا وہ آئی اس واسطے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے زندہ کرنے فرماندن دا بے دن اللہ رب اللہ دن, اے اے دن اللہ میں کر رہا میں سات ان اکاں پہ دین دن, دن تو فرماند بے اللہ فل بہری والے اگر شفا یاب کر دین تو فرما دے دے گی تو آخ گے اللہ دے اللہ امر یہ نہیں آخر گے میں خالی انج کیتا ہے اللہ کا نام نہ رب کا نبی رب کا کوئی ولی جدو بھی کوئی کارنامہ کمال وکھاوے گا وہ حقیقت پچھاڑ دکھے گا میں کچھ نہیں اللہ ہی لیکن دان جڑے ہیں یہ جب بھی کوئی سائیکل دا پہا جو بنا بیٹھن گے تو یہ آخ گے ساڈا کمال یہ ایک نہیں آخنا رب سونے کا کمال ہے انہیں سانوں بنایا اس ساڈے میں طاقت رکھیے انہیں کینات کے اندر لوہا پلاسٹک ساریا چیز بنائی انڈے دینی یہ گل پائی ہے پاس جانے ہوں جی جی ہوں نے نا کامل مومن وہ جا مرضی بندہ کوئی کام کرے نا اس بندے نہیں سمجھتے وہ آتے نے سب کو چلہ د اے تو بھائی کامل ولی کامل مومن لوگ ہو گئے جنہاں دی نگاہی رب تر آئی دوسرے ہو گئے کمزور ایمان والے سے منافق لوگ پھر جب ویکد کافر ہوں کوئی کام پھر کافر تک جاندے رب تک نہیں جاندے کافر یہ سارا کچھ وہ بندے تک ہی جاندے رب تک نہیں جاندے جڑے کامل مومن ہوتے ہیں وہ کوئی کم کسی دتوں ویخ تو آتے ہیں میاں بندہ کی رب بھی ہی سارا کام کر کیونکہ نگاہج آئی کی کہ نہیں ہوں سائنسدان آتے ہیں کہ اب جی کمزور ایمان والے منافق لوگ ہیں وہ پھر انہاں تک رہ گئے وہ نے بس یہ نہیں کیتا رب تک جاندے نہیں تا کر کے جو دو سین سالیاں چیزاں آج آسان استعمال کرنے آن تو ادھروں کافران تو کفر دے خلاب بولنے آن تو دین دعوت دنے آن تو فوراں بندے پتک گیا آنے تو پھر جی جی اگریز دے خلاب بول دے ہو پھر اونا دیاں چیزاں کیوں استعمال کردے دے ہو اے ہار ایک خبیص بندے دی موند ہے اے گلے آدھے گیڈیا کیوں بنتے جی پھر چشتی فون کیوں استعمال کرتا پھر گڈی کیوں استعمال ہے پھر پکے کیوں استعمال کرتا ہے بندے کیوں بتی کیوں استعمال کرنا سوال ہی پہ ہے کہ لوگ سوال کرنے والے منافق نے مومن نہیں کہ دی کی نگاہ رب ہے بئیمانہ تو پوچھو کہ او تسان جو پہن دے جے کہ کیوں استعمال کر دس خلاف بول کے ہوں توجہ میں گل کرنا راتی اور راڈے ایک نوی گل ہے حضرت سید ہے مصنوعات چیزاں مال اسباب انہ دا تعلق سمجھا پیا پھر اے وی جواب آ جائے گا جڑا آدھے پھر چیزاں کیوں استعمال کر دیوں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید سورت یونس در سورت سورت یونس درتی تاریخ بیان کیتی بالکل جی ہوں نا تاریخ بنی کھڑی اویں دی ایک تاریخ اللہ تعالیٰ سورت یونس دے بیان کیتی کیا مطلب جی میں یہ سائنس والی دیاں دیزا دی وجہ نار. لوگ کمزور ایمان والے بیوان انگریز کے پجاری بڑے کنڈنا اسی طرح مال سمان دی وجہ تاریخ پچھے گزریے کہ لوگ اسے فرعون دی کی پوجا پاٹ کرتے سن اس خدا دے سن اس مال دی وجہ سامان دی وجہ تاریخ اللہ تعالیٰ دہرائیے وہ بیان فرمائیے قرآن سورت یونس نے الفاظ مبارک نے سیدنا رام کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہا ہے کالمسا رب بنا فل دنیا رب بنا وهن سبيل ربنا تصار اهوالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالمين سبحان الله ايه سونه القران حضره السيد الله عليه السلام فرمى ربنا انك تفتخرون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ايسا قدور ديار बेशक तू लिटाई तू लिटाई فرعون اور اس اور بہت سے مال لےو ملو کا انشدیل اور اب بنا لو ان شدیل ایسا جو پھر اور اس قوموں قومال مال مال دی وجہ اسباب دی وجہ حضرت گلیں پالن والے اللہ ہےارے رشتہ نارے تحقیق حضرت علامہ مارنا پڑنا مچیس دوسرا یہ نہ سمجھو میں پالنا حضرت موسرا کلیم ہے اللہ ساڈا تور حضرت موسا کلی مانگ آخانے سا اللہ سان پالنا دوسری گل آؤ نہ دی قومنو زینت تے مختلف کس نما. تو زینت کوئی کمال مومنٹ گا وہ حضرت کلیم یہ لفظ دورائے گا او گا جو اگریز دے کوڑے رب دا او جو دے کوڑے کو رب کا دتا ہے وہ کہو ہے اس راجے کو آ گیا اے؟ اے سارا رب کا دتا ہے رب ادما چاہتا ہے اپنی مخلوق ہوں سمجھو اگے سنو اس مالا مال فراؤن مال زینت کچھ مال زینت جاج کلان خیال آ سکتا جو فراؤن کا زینت ماں جنوب اللہ تعالی فرماے زینت اموال آ زینت مال دون مال سے زیت ہونا کوئی آم شہر تھوڑی ہونی ادیا جس کا بیان ہوا کھڑا ہے حروسا کلیم کہ جو لوگ خدا منی من کھڑے نا اس دماغ کی وجہ اگر فرو کگلا ہوتا نا کنگلا ہو کنگلا نہ کدی خود خدا بنتا ہے نہ کوئی ان خدا بنتا ہے کنگلا بندہ جہا ہے نا چودھری منو نا چودھری کنگلے بندے پنڈ والے چودھری مان لیں گے رب ایو من لین گے جو آخر خدا منیا کس نا حضرت موسا کلیم قرآن دستا کہ سبیلکو مولا گمراہ کھڑا کڑا فراؤ فراؤن بھی قوم تے لوگ مخلوق ترین خدا منی کڑی یہ سے مال دی وجہ اسے اچھا ہوں دیکھو سجڑو آپ فراؤن کے خلاف بھی تو بول د فراؤن کی قوم کے خلاف بول مال کے خلاف بھی تو بول د بول رہے لیکن میں پوچھنا حضرت موسا پلے کتنے جاؤ جڑے کنجر سوال کر د انف پوچھو کہ حضرت موسال اسلام کھنڈے گھر چ پلے کیوں بھی کھنڈے گارے پلے گھر پلے فرن دے خلاف بھی دے, مال دے خلاف فراؤنڈ مالف بول دلے دے مال دے جو پلے تے کیا فرن دیا چیزیں نہیں سن استعمال کرتے اساں سے انگریز دیا چیزاں خریدو فروخت کر خرید کر کے استعمال پر پکڑ لیا اس بنایا نہ خرید والے کا احسان ہوتا ہے نہ ویچن والے کا احسان ہوتا ہے دکان کے مرچ لے ہو تو دکاندار شامی آن کے کدی ہے کہ تو میرے کو لے کیوں نہیں دوں اگلے جیڑا دے گا تے اگلے بوٹے تے مارن گے ساری دیہی مکھیاں ماردا असी खरीद आ खरीदिया हूं तू आम सामान दसो जेड़ा दुकानदार सारी दिहाड़ी सौदा वेच वास्ते रखी बैठा तु गाक नहीं आगले की आम बखिया मारद इवें भैड़ा हाल से बौके दिहाड़े होंगे मनता सुखदा रहा यार कोई तो गाय نہیں تو چن بعد دکان بند یہ مطلب خریدنے دا احسان ہوتا ہے نہ خریدا اپنی ضرورت ایسا تے خریدنے پایا حضرت خریدے خریدا نہیں وہ فراؤن کے گارے چراون دیا چیزاں استعمال کر کے میں لوکوں دی زبان دے دی مطابق گلتا کرنا ویرے کول پوچھو تو دے پیو دا مال سی حضرت کائنات جو اللہ تعالیٰ بڑا نا مومنا بڑا کافر نہیں بڑا اگر کافر نا امر امر امر. تو اس لیے ویک لیا جے اس جی جس دھرتی کوئی مومن نہیں رہنا پھر ویخیا جی رب کن چیز لہن دینا قیامت برپا ہونی اسلے جسے سارے کافر ہو جانے مومن ہونا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ غضب ہونا ہے دشمن نو نکل واسطے رکھا یہ دشمن جڑے کھاندے نے سجنا دی وجہ سے کھانے جو کچھ وہاں ٹھنڈیا گڈیا یہ وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ویچتا سی کہ مومن بھی تو وجہ موہم اپنی ضرورت پوری کر لینا اس کی وجہ تالا رکھا ہوا ہے آ, دا فراؤن موسا کلیم کا احسان سوسا کلیم پالن کی وجہ چار دن مہلت لگ گئی کھا پی رہا جی سر کلیم کا دشمن بنیاب تالا بھی گیرت गवार नहीं किया खाना पियाने मारन की चल करोब तू जरा खाना प्यारी शाहीन की वजह तू मगर पैन लग पे तेन हजार नहीं आती चल गीटा खड़का लाऊ गिटा खड़का पानियों हो गया कि ना हो ہوں کوئی لانتی بندہ ہوتی جا فراؤن کا احسان آخ گا حضرت موسا احسان فراؤن اللہ تعالی جو نہیں فرمائی سجنا تھا کر کے ساڈا کلنڈر اقبال فرما علامہ مارنا پڑنا مچا اقبال فرماندنے ہوئے جتنا جہان ہے یہ سب موم نے جا کہ اللہ تعالیٰ جگ ن جو بڑھائے اپنے حبیبات سے بڑھایا کن اس طرف بڑھایا جگ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ لولا کا لما خلط تو اگر آپ نہ ہوتے آسمان کو نہ پیدا کرتا لو لاک کا لوا اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا لو لاکھ کا لوا اگر آپ نہ ہوتے تو میں رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا یہ مطلب صاف ہے نکلے واسطے بنی تو میں پوچھنا سید لمبیا جو وارس انگریز نے یا مومن میں جی کنجر نے نے پھر خدائی سے موہمن کی سارا جگ ہزور بنے ادھر منافق بندہ کدی ایک بولی نہیں بول سکتا کدی ایک گل نہیں کر سکتا آسان ساری کائنات حضور دی ساری کیات حضور دی بہ مانو توجہ نہیں فرمائی نے حضرت یہ گل تو سمجھ آ گئی جواب دے لے سو نا بن کے جواب دے ان انشاءاللہ بڑا بڑا بڑا جاانے کا پروفیسر جیس گل کا جب دے چیزا لیا وہ فٹ پوچھو حضرت مینیادرت موسر پلے نے موسا فراؤن کو پال کے خلاف بولن دا حق, حق بنتا پیسہ اپنے رب رسول کے پچھے لگے دے خلاف بولیے حضرت موسیٰ جنا اللہ علیہ سلام پشان گئے کہ جا بنی نہیں اگر کنگلا ہوں کسے خدا نہیں حدرت اللہ علیہ السلام مولا ملا سلام بارگاہ دے اندر بد دعا کی تھی بد دعا دے الفاظ کی سن, سن, سن اور مال گرک کرگلا جی اج خنک جی اسے مال کی وجہ جب مال گرک ہو گئے اس کگلے نسے خدا مننا بلکہ آپ دعوی کرنا جن سویر ٹکر انہیں ٹکر نونا انہیں کلو آخنا میں رب آ جے کسی میں رب انہیں آخنا جا چگلا مرن بکھا ڈیا تب بڑائی اویم نہیں ہوں حضرت دے مال بگاڑ دے برباد کر دے تباہ کر دے بد قلوبہم اور انہ دے دل بن دے فلا یؤمنو یار بلا العذاب العلیم یہ ہوں جی تینوں من مرد آرے پھس کے من اس کو پہلے نہ من حضرت موسا کلیم سلام بد بتوا کے دل بند کے مولا اے اے کیوں سی کی تھی؟ اس واسطے کہ حضرت کلیم اپنے علم نبوت ویس رہے سن کہ ہوں ایک کافری ہون تو یہ نسل بھی کافری ہو گیا یہ مومن نہیں بننے لگے نہ مومن بن لگی فرمایا دے یعنی کیا مطلب کہ ادھر تقدیرے میں سی ادھر حضرت کلیم کی دعا ہو نبی پاک سرکار نے پھر تابےدار نے نے سارا سے انگریز انگریز آیا لائے کہ مال وہ سین وجہ لا لے اس واسطے ہوں اب بھی آخنے ماؤلہ دی بار گاہ اگریز مال اسٹا جیسا پلا سمے لوگوں بتی کرتے ہیں تم پہ دیں ہوں اصل بھی آخر موسا پر برباد مال برباد ہو گیا کسی داخے داری نہیں کرنی مسلمان پھر کچھ کرنی ہے نہیں آئی. آئی، ہر ٹو ایک زمانہ نوا ہو گیا سی مار سی مار کے ہوں شکا اس بےمان دے ہون بئیمان ہو کر بئیمان ہون لگیا لگ ماج جی ساڈے کو کھلویا جاتا ایک ہی بل ایک ہی بڑا مارنے کے جی نو دور ہے نوا زمانہ ہے اب جدید ہے سیدا مار کے کافر ہو رہا ہے جی اسرائیل قرآن چینس جو قرآن چمانہ اج قرآن کا آشک ہوں کہ انگریز کا آشک کیوں کی گل دنیا آشکران بنتیز آشک ہونے یہ آخر چکل यारो, बंद, बंदा जो गंद खावे गंद समझ के खादी जाए हूं यह ना आखे कि जनाब गात अच्छी चीज है देखो ये कहां से निकला है निकला देखो कहां से ये तो बंदे से निकला है कोई तरीदा बंदे तो निकलिया है तो गंद समझ नहीं जो लगी उदा दा दा बंदा ایمان اللہ پتا مچھلی جب ہے نا شکاری پونگا لانا اسے پونگا یہ گنڈویا پھر سٹتا ہے وہ جدو مچھی ڈنگل نکل لینی ہے نا और और होर ढि कर और निकल और पेट तक पहुंच ता। फिर ताके मच्छी हां ढिली करता चलो सवार के खा ले पूरी फसे के फिर चाहे ना जे मूंह हो मारी तो मूंह चो हो सिकला वे कुंडी ते फ ना یہ جڑا انگریز کلا انگریز جہیا چیزاں سچی آگے وہ اس واسطے نہیں پہ سٹتا کہ واہ سوکھے رہو نہ سٹتا ہے کہ کپڑے بھی مڑ کھچا گا یہ جیون جو پیچھا جان جو گران سکبر حسین فرمان فرماند ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے اگ مچھلی ٹھل پائی ہے نا رسی ڈھیلی دیکھ کے تے لقمے تے خوش ہوئی کھڑی سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی شکاری مطمئن ہویا کھڑا ہے کانٹا نکل گئی او پورا تہ تک پڑ گیا تھا کہ ہن نہیں کسے پاسے جان لگی او لان تے کیوں سی سر ٹیکنالوجی دی گل کیوں کرتا ہے ملوڈیا جی کمپیوٹر کیوں چلو باقی آنا مولویاں دے بارے تو سمجھ آ ہی جانا ہے کہ انگریز مولویاں کا تو پکا دشمن اتنے پٹ منو گے مسلمانوں دے دشمن آکھاں تے ہو سکتا لیکن مولویا دشمن ہو. یہ تو فورن آکو کے باقی ٹھیک ہے جی باقی دشمنے لیکن کیوں سائنس مدرسے دی وجہ خدا من سائنس دی وجہ می خدا من میرا تابے دار بننا سارا دی وجہ سجنا کے سا کلن اقبال فرماؤں فرما وے مجھ کو ڈر ہے کہ فلان طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ فلان طبیعت تیری اور ایار ہے یورپ کے شکر پارا فروش نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیق حدرت آ مکار نے تال ہے تیرا مزاج بال آنا ہے وہ ادھر مکار نے وہ شکر پارے وکھا کے تو لے اترا خوش ہو رہے. او خرکا رہا وہ جیسے خرکار آال سکن والے وہ oh, شکر پارے وکھا بکھا بال اگا روال نکال لگتا مر وہ سائنس جہی شکر پارے وہ اگا کر دوں پچھو رومال بھی نہ رکھے ہو رومال کن دی لانتی تہذیب دی تعلیم لا دین بڑا بئیمان بڑا, دینا بڑا دینا اپنے دین اپنے دشمن بڑا دین ادھر لاؤ دا چنا بھی پیسے لیکن رومال کے نال لگ ہے ہوش ٹھکانے ری نہیں ہے جی یہ جی میں شکر پارے پسا ہونے کا بال لگری چال ہے جی شاید کھا پی کہا جی جت نہیں بنا ساریا بنا کنک یہ بناوے خربوزے بنا بناوے بنا منجی یہ بنا سبزیاں یہ بنا دسی مکھن دیکن یہ جتنا یہ اگریز آ مکار نہیں جی مکار یہ ہوا چار یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلو میں تھانوں تیچا پہلوں تسان ساڈے نبی کے طریقے آؤ ہاں ان چیزاں نہیں اندر کول ہیں کھانے گشی تو بغیر گزارا سارے دا ہو سکتا ہے پر کھان پین تو بغیر کسی دا نہیں ہو سکتا लेकिन यह अजीब सासलमाना अजीब कि अपना पासा ही कोई बैठा हो कोई साडे रब का भी है, कुछ है कोई सा है नहीं आता ही اچھا یہ تو آن کھاد سپرے گلس بکواس اور برباد سارے درویش میں آخیا کنک دینی ہے بغیر کھاد بغیر سپرے دے سکتے ہونا آخر جی میں کتروشری پڑھو اللہ پڑھو کوئی شا نک قدم خدا دی کر کے انہیں میرا پانی لایا کنک سڈے کول آئی پی کھاد سپرے والے رہ گئی ہیں اور درو شریف دشملہ ہالے بھی کنک تالب حسین دوست ساڈا کرمپور دلا ویا میں اسے یار کنک چاہیے سانو جاؤ والی جا تو ہوں کنک لیا نا جاؤ تو بڑی برکت والی شاید وہ بھی گئی قوم میں تو دل, دل دا مریض نہیں ہوتا بندہ جوکہ دی جی پوڑی یورپ ایڈی سیر تے کئی سو دی وکری اور uh... دل دے مریض وہ کو جی ہاں جی تک دانا دانہ لان تاکہ مرنے دل کے مریض مر क्यों जिना जिना मैदा खाओगे बंदिश दे हो गैस दिल नान मोड़ा बेचो होर जौ मोटा आशा खाओगे उस कब्ज नहीं होते कब्ज ना होलासी होगी हवा उतानी थले नी دل دری نہیں دے اے حکمت راجی میں کنک بغیر ن... تین من صرف فرق پیا تین من اس دی فصل گھٹ نکلی ہے نال آل آل آن دی تین من بدھ نکلی تے خرچہ جد گئے انہوں دا چھتی سو خرچا تھی ان کا خرچ ہی چل हूं तीन माल कणक चार सौ पांच सौ पांच सौ पंद्रह तीन मन पंद्रह नी बन गई पांच सौ पंद्रह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया कणक घट उधर पंद्रह सौ रुपया उस जो खर्चा उसती सौ जो यानी हर पास मुनाफे झलला खेत सुनिया खड़ी ہر کام کرنے والا یقین ہوئے ناجا سپرے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی خیر میںل می نا کربان حضرت موسا سلیم نے بدوا کیبانت مسالا اس بدوا د اللہ تعالی دی بار دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا لوگ سونے دیار اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا یا مولا ساڈے دل دے اندر دے مال دمالی قدر نہیں اصا دے مال دمال دے طلبگار نہیں ہے اصا دشمن ہے دے جاندے آج جان مولا، اللہ تعالی جدو گرف کی بھی گیا دا مال بھی گیا پھر نت بھی گئی جہے بری سرائی خدا من والے سن سمجھ گئے خدا جا گرف ہوئے بارگاہ مولا تیری مخلوق بئیمان پہ ہوں مہال انگریز کا سمان ویچ کے مال ویچ کے ایاشیا ویچ کے سجنا اللہ بار گاہ دعا کر دیا ربارا مولا کر دے سارے تاکہ مخلوق نہ ہو چال جائے گا تجال دا گا تو لوگوں خدا من ریب جل مال نہیں اس دون اکھان والے خدا نہیں منگے من من اکھ کیوں بولو او چمکا وے گا بڑیاں بڑیاں بڑیا چمکا دمکا وے گا جیڑا سکولی ٹولا ہونا نا سکولی جہے اج انگریز آخ د ترقی آفتا انہیں ویخنا دجال انہاں بالکل خدا تے بھلے رہے آ مولویا کا بٹا بولو سان خدا دیگال خرد کی گل کرتی ہے جن تیکریو اک سلکڑی آری ایک تو دستا سانب تلا جی مومن بننا رہنا چاہ ہوں انگریز بھی گرک ہوا مال بھی گرک ہوا کیونکہ ہے اداب کا سمان جیسے دنیا بیچنا چاہنا حدرت کلی مانگوسالا اللہ گرک کر مال گرک کر تھی محب نہیں تفرت رکھ لے نفرت لے بچا کیوں میرے نبی سرور فرمایا میرے نبی سرور فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس بندے ویٹو اللہ کا نام فرمان اللہ تالاؤں نیمت چوکیاں تکرتے ہولی نپنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا جس بندے ویخو وہ بندہ اللہ درمان ہے گناہ رب اور اور اور اللہ گنا کرب کرالا دے تعالا نے چاہد ہےب لے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہولی ہولی ہولی ہولی دستور پتہ کی ہے میں دشمن سا غصہ کی نکل جائے دوسرا یہ تگڑا نہ کدرے مائے مایا بکھا بنسی ماڑا بن سا مارا اللہ نہیں دشمن اگے نہ دیا اے اپنا حصہ اتنے پورا کر لو دوسرا اس واسطے آم کرتے نیمت اللہ تعالی آم کر دینا اپنا دشمن دوست کہ اللہ تبارک بہت والا خطرہ ہے ہی نہیں کہا بن جائے تین مینو ڈرے تگڑا بن جائے گا تو ماراں گا مارا رب سونے خطرہ ہے نہیں وہ جنہ مرضی تگڑا بنے میرے تو تگڑا کن ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہمیشہ ایمان دسیا جی اصان ایسے دنیا اللہ تعالی نا فرمان کے دشمان اخیر بھی بڑی نہیں نیمتا چوکی چکا ویکھیے پیو ددیا تھا لکھن پلا روٹی کھانے سن اللہ گزار نہیں پیدل چلتے سن سادی سواریاں سفر ہوتے سن اولادہ او جیٹھیا جناب پجارو سے ٹھنڈیاں گڈیا کے اتنے اے سی گڈیا نے جناب والی ہاں جی اگوں ٹی وی لگا ادھر جناب جی مطلب لکتے وہاں سی والا بس ایچو گے سیٹ سیدھی ہو جانی پوسانی کیا اللہ تعالی مہربانی آپ صحابہ کرام جڑے نبی پاک دے کامل رب دے دار بندے سن فلما نسوا سکوی فتح مباحب کلش ہے, ہے جب تین میں بھول گئے ہر میں ہر شیام کر دی جب جب ہر شا میو اس لیے سمجھا جے جی عذاب آیا رب نپن لگا ہے نپڑ لگا ہے تاں کر کے ہر دا ہے. اللہ دا دستور قرآن بیان مطلب یہ نکلیا کہ صاف اے جو کچھ سامان دنیا چردی جاندی ہے اور چارے پاس گھیرا ستی آزاد کا سامان گھیرا عذاب دا پتا پہنتا ہے یار کر کے میرے حضرت صاحب ایک گل کیتی تو میری ایل لگی ہے نا لگی ہے کھا آ فرمایا ہے حضرت صاحب کی فرمایا ہے کہ یار نجومی خبر دے نا نجومی یا ٹی وی کے اتنے موسمیات موسمی آرسن کل زلزلہ ہونا ہے تو محلے والے محلے چ باہر نکل کے سڑکوں کے لگے پھر انہوں نے ساری رات कई बार हिमहल्ला पिंड इलाका डाकुआ चोर इस अफवाह निकलिया आ जाना इन्ने सा मतलब अगले दिन चंद दिन पहलों की गल है यहम सुंदर अड्डे के उ अफवाह आ गई किसी का फोन आया उन्हें आख्याला इन्ने बजे आस جنہ محلہ کرتا سڑکوں سے, سے ماہ خون کی وجہ کوئی ان رب دی وہی تھوڑی آئی حضرت صاحب وڈے فرمان لگے کہ یار ایڈی منافق قوم ہے کہ ایک اگر نجومی خبر چاہ دے زل ہے راتڑک لنگ جی گڑیا نجومی اعتماد ہے آداب لوگ پھر بھی نہیں بات آتے نجومی گل مننی کھڑے نے رسول دی گل نہ منہ سرکار نے جب مال غنیمت کو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا مال گنیمت اپنا ملکیت سمجھا جائے گا امانت نال غنیمت سمجھا جائے گا زکات نٹی اور بوجھ سمجھا جائے گا اور علم دین استے نہیں حاصل کیتا جائے گا یا تے علم دین دا نہیں حاصل کرن گے یا دین دا حاصل کرن گے تے نوکری دی خاطر ملازمت دی خاطر حکومت تے دی, دی خاطر یعنی خدا تے دین دی خاطر موڑ وی نہیں اور بندہ اپنی ران دی مننے گا تے ماں دی نافرمانی کرے گا یار نو نیڑے کرے گا پیو نو پرانا کرے گا سرکار نے فرمایا مسجداں اندر دنیا دی گلاں دے شور ہون گے قبیلے دا سردار فاسق ہوے جہد کو لوگ کم کرا گمینا لچا ہوگا کیونکہ اگے لچے بیٹھے ہو گے دی لے سننی لچیاں کی سننی دی کی سننی اور فرما او گانے, گانے گا بڑیا سرے آم گانے گا ول ما دفاجے آم ہونگے شراب والان آخر امت لوگ پہلے تبرے کر دے سکول والے بزرگان نے دین اور سارے پچھلے لوگوں آند جانور تھی حضور سرکار نے چیزاں گن کے فرمایا اس لیے انتظار کری جے ہمراہ سرخ آ آزاد زلزلے عذاب آزاد مسخن شکل دا عذاب, دا عذاب اور, اور <عبار> ہو دا <حلال> دا nice لگ دن اے, اے, اے اسباب جو پورے ہو گئے تو عذاب میرے کو شگرد میرا بڑا پرانا میرے کو کشمیر سری نگر دہن سری نگر کشمیر دہن اس میں دسیا استاد جی کشمیر کشمی اندر وہاں حالے تک زلزلے آ رہے ہیں سری نگر کشمیر اس میں استاد جی کشمیر اندر وہاں تھاوان سے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں ہال پونے دو سال ہو پچھلے تو پچھلے ایس رمضان تو پچھلے رمضان آیا سی ہون ہوگزلہ مسلسل جاری جٹ کے جاری اس آخر دو ہفتے جب اس میں بیان کیا اس ویلے دو ہوں تین ہو گئے تین ہفتے ہو گئے پہاڑ گلزلہ جو آیا پہاڑ چک دو جاری، پہاڑ کے آبادی کے اتنے جا پہاڑ اڈ کے آبادی سے ڈگ دو سو بنگال لاشاں حالے تک پہ حالے تک سکیاں لاشاں بدبو دار پہ بڑی سہم سی کدھر گئے کدھر گئی کوٹیاں کدھر گئے تو آدھا استاد جی ساڈا گھر کچیا کہ ساڈا پیو ساڈا پیو بالوں بالاں تک آخیا سواؤ پخروٹ چن جائیے اخروٹ چن بوٹے کے تھلے گیا پیچھوں زلزلہ آیا میں بچے بیان کیا پروفیسر جس میں بیان کیا میں انہوں بڑا روک دسا میرے کو چار سبق پڑھتا رہا لیکن اس میری منی نہ وہ پروفیسر ہوں کن آئے اگلے دن تریخ لین آیا میرے کو کنوں ہاتھ ہے استاد جی میں کراچی تک پھر پروفیسر بڑا انگلش بول رہا جناب ہاں جی پی ایچ ڈی اس کی میں کراچی تک پھر کسی پیر نپا کول جانا وہ میرے وا ہے لگتا وہ لفظ سن کے میں جس کو جانا نہ سننا بھی بڑا پیرے جب بیٹھنا میرے وا بان نکل میں آ کہنا ہوتا کہ میں آ کے میں سوچا کہ میں استاد کا مریض ہوا بھی اتنے پاسا نظر نہیں پیوں گی اس بندے ایمان استاد جی ہوں خیمے مکان نہیں بن سکتے پھر گل کی میرا دل منیا ہو سا استاد جی ادھر تال دٹے بھی ہے ادھر تو دپٹے ہے سن ادھر تو کوئی شہ ہی نہیں جد ادھر آیا میں پتر یارہ گنا وا ادھر جدو آیا یارہ گنا وتا نہیں کون بچے دنیا <سؤال> خدا نو خدا سمجھی کھلی اتنے خدا ہوگریز بابا ہوں تو خدا کی گل کریے آپ چیز اگریز بھی استعمال کر رہا بولنا رب واسطے ایڈے کا سو بڑے کھڑے نہیں رب جدو نپنا ہے نا لانسی شانو آخ کیا گل اگریز نہیں آخ سکتے کہ انگریز سورا اور دیا چیزیں استعمال کرنے رب دے خلاف نہ بول کیا انگریز رب دیا چیزیں نہیں استعمال کرتے رب کے خلاف بگتے بھی ہیں لڑتے بھی ہے قرآن کی بےزتی کردے ہیں رب رسول دشمن کیا سور سکتے, سکتے سان کہ, کہ انگریز دیزاں استعمال کردے دو خلاف کیا گل اگریزوں نہیں کر سکتے کہ انگریز سورو نال رب خلاف رب دیا چیزیں استعمال کردے شرم تو گروپ کر لیکن این گل اے سورا دی نشانی یہ منافع کی نشانی نپنے ہے میرے دل کی جا گل کر اس واسطے بول اگے تے جڑا میرے خلاف پہنتا سی اگے نہیں بول سکتا دوستہ اس سامان نو اپنے واسطے اسا نہ ترقی سمجھے شیطانی سوچ لے نبی پاک فرمایا ہے اللہ تعالی دے بندے نافرمان بن جان آم تے نعمتاں عام ہون تے سمجھا جائے جی رابو نانو ہولی ہولی عذاب وچ لپنا چاہندا ہے حضور نے فرمایا اور تساں اڑے بدبختاں تاں بن کھڑے اساں نے ترقی حضور فرمایا عذاب دے دا سبب تو نے ترقی شیطانی شانچ شیتان مطمئن رکھ کے مرؤنا چاہتا ہے مومنٹ جہا حدیث قرآن دے پی کے پیچھے لگ کے لیکن شیسان ڈرن نہیں دا مطمئن رہے سب ترقی رحمت آئی تابا بڑا دور تک پہنچ گیا تیرے پیو دے پیچھے رہ گیا تڑا اگے نکل گیا اگے نکل کے موج کرا چاہتا ہے اگے نکل نکل کے سوچ اگے نکل اگان نہیں نکل گئے سوچ گئے بندے اس ہاں اس واسطے میرے عذاب دے رحمت کا جن مل جائے سمجھے اندر گھر جنہ چوکھا جوکھا جرابان گھٹا کم ہوا سمجھ وی رحمت غلامان کروالا کا سانو اسلامی سمجھ اور سوچتا حاصل کرو آخر آن الحمدللہ رب پہلے کہ تھی سنت ثابت نہیں تو تھا سانو دس کی سنت ثابت نہیں یہ روایات جو آ گئی حدیث مبارکہ چا بلکہ اس جاہل کے پتر نو تے اینا پتہ نہیں کہ اس دعا دے کئی صحابہ نے اس دعا دے بارے تے اس حد تک آکھیا کہ اے پہلوں قران پاک دی آیات تے بعد جنہاں دی تلاوت منسوخ ہو گئی اے تلاوت منسوخ ہو گئی اے نبی اس اے اللهم کا اس دعا دی تے جیڑا اس درجے دی سی یہ کسی تھانا اس کا جہاز جاری رہے گا صرف حضور نے فرمایا ال جہاد ماضن الما جہاد یومت تک یوم قیامت تک فرض رہنا ہے جو یعنی کیا مطلب کہ جہاد منسوخ نہیں ہوتا حضور دی حدیث کا یہ مطلب ہے مسلمان چڑھ سک کسی دورے جہاد ہاں جہاد دیا کئی قسم تلوار والا جہاد مسلمان چڑھ سکتے ہیں کسی دورے لیکن جا زبان والا جہاد ہے نا اے حضور سرکار سکار امت کچھ لوگ مسلمان ضرور کردے رہن گے اور یہ جہاد ہی سنیا اللہ تعالی کے فلن بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے اور جناب کفر یہود دے, دے نظام کے خلاف بولنا ہے سب تو وڈا جہاد ہے اور اے جہاد حضرت صاحب کے درویش ہی کرتے ہیں یہ کبلا بھابا بھابنے دا جہاد کا جہاز تویو سی آج افتخار چودھری آیا سارے گی چمن ڈال وہ جڑے آنگن والی کا دربار چومنا شرکت گانے ہاتھ چومنا شرک افتخار چودھری چمندا چمن ڈا آہ, اخبار ہاں, فوٹو آئی ہے گدی چون میں کہا کیوں ہوا بھائی مانو یہ وہی چیف جسٹس ہے جن نے اپنی ساری زندگی کو انگریز کا قانون سپریم کورٹ چلایا ہے اور نبی پاک نے خود قرآن فرمانا ہے ملم یا جو خدا کے قانون اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں قرآن کافر بھی بنتا ہے فاضق بھی بنتا ہے ظالم بھی بنتا ہے ملان گی چمن داتا دربار ملسان چا چیے مشیک بن جائے سامنے جی سامنے والی دیوار مسجد کوئی نگار بندے دل مصروف ہو کئی بار میں اپنے نال کھڑوت بھی سامنے فوٹو تو نماز او فوٹو ویکن لگ پہ خیال بدل جا اچھا اچھا پر جڑا بندہ گزرتا پیا اس کی وہ نہیں اگر گزر جا کانڈ کر کے اس کی توجہ اس پاس نہیں پی باقی تاری گل ٹھیک ہے قرآن پاک اگر وہ چھپیا ہویشہ نہ ہوئے دوسرے الماری اس طرح دی ہوا کہ نہیں جی غیر محرم کندر اسمولی دیا سویر سکول ج تھے سورے شانہ بشانا ادھر موئی ایڈی سختی کرنی تو آستے الٹا شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی کیسی کم بختی ہے جینی کا موڈا آ گئی جی موڈا لگے گا تو ترقی مار گئی ہوں جی ای منجی کسی کا موڈا لگا تو ترقی سے رکاوٹ پی جی بے وقوف بندے کی بندل یا نشانی ہوتی ہے وہ ہدوں کدی اگان ٹپ جا کبھی پشا ٹپ جی ہر لگتا ہو جی جی جہاز جہاز لوگ ایک قبر شریف کا کوئی کپڑا لیا آ کے دب چڑ جسے بزرگ کی جتی دب چرف آ لنگر پانی کما سرف باہانچے ہوئے جھوٹ اس طرح بڑا حرام ہے زیارتہ ایبر بنا چھڑنی ہے جائد نہیں जिथे इस्लाम आखद जिथे शरीयत जाहर च बने उथे बनाओ एना भी हो गई तो फला कबर बना छोड़ो तो कबर बना चढ़ावे चल तो उंगर पकना शुरू हो गया तो रोटी पानी एक कजाब लोग झूठे लोग हो गए जे अल निया अजकल कमाई है और हां फैक्ट्री कमाखा है बी वेखो ना हम मेरा मसला लंघ टपद دس بندے بھی روپیہ ایک ایک پا دام دس روپئے کیگ پکڑی شروع ہو گئی بندے آنے شروع ہو گئے اسی طرح میلہ لگتا لگتا لگتا وہ جڑے اتنے ملنگ بیٹھے دا ہوتے ہیں وہ سریا رہ لان کر کے اسے واسطے کوڑ مار کے آدھے لو جی ایتھے بابا جی ٹپ گئے سن اتوں بابا جی لنگ گئے سن ایتھے بابا جی بہ گئے سن یار اے اللہ سے بندے اے سب شیتانی جیتے جھوٹے سے قبر بن گئی یا ٹپ گیا تو قبر بن گئی ٹپڑ قبر کا کی تلک کسی تھان سے بہ جائیں گے ہاں یہ ہے کہ کسی تھان سے بزرگ اللہ دا بیٹھتا او تھان برکھا تاری اگر کوئی بندہ سب محفوظ رکھتا ہے کہ یار سلا پیارا بیٹھا سا میں محفوظ رکھنا کسی کا پیر نہیں آن دینا یہ ایک لکھری گی رام پتر یہ سب اسباب دینے یہاں تو بچوں جو جھوٹ خزاب مولی تو آخان گے کہ یہ سب جائد جی یہ اکش جی یہ تصویر نہیں یہ خبی سان پتا ہی کون بھائی اصل یہ سارا کچھ جو حرام ہے اس واسطے حرام ہے کہ اللہ تعالی دی مخلوق جاندار ورگی ہے جاندار بنا کے تے پوری مشابت وکھائی جاندی ہے تے نبی پاک سرکار نے سخت عذاب دا سبب قرار دیتا ہے اس واسطے انہاں مولویاں دے جھان نہ او تے نہ انہاں دے کتنے پتا یہ سب وہ انگریزی مڈلہ نے کوئی <متاز> بھی یاد رکھنا میری گل ای دے اندر اسلام کا مزاق ہے استحصال ہوں جدوں قبر دا ادا دکھاؤ گے تے جہے انگریز نے یا جن پاٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بننگ ایمان دسو کمینا کافر پاک فرشتے کی شکل بن پھر پاک فرشتے کس شکل چھاؤ گے فرشتے اللہ نے انہی تو شکل ہی شکل یہ فرشت مزاق اللہ تالا آزاد جی تو لوگوں دلیر کرنا دلیر اللہ کے آزاد تو نڈر کرنا کہ لوگ سمجھ گے یار جی آم چھا دینے اویں ہونا ہے یہ تو خیر مل پہچا لیں گے رب تالا کا آزاد قبر اوے د ایک سپ ایک سپ آج دن ڈنگ مارتا ہدیس پا کے چاہتا ہے بندہ ختم ہو جائے پھر جڑتا اور حدیث پا کے ہے کہ وہی سپ اگر خالی فوک مارے زمین دے سبزہ اگنا بند ہوا شدید ایلانسی پوتر اس میں مزاق کر دفڑے چاہا وی کھانے کے نکاح نہیں رہنے ہاں مرتد نکاح نہیں رہنے جنم پھر کوئی حضرت یاقوب الم کوئی نبی پاگج فلم ہے یا اس طرح دیا جنیا فلم نبیا رسولہ جنت دو قبر داد سب ویکن والے کافر مرتد نے جڑے جڑے ویکن گے اپنے نکاح دوبارہ کرے ہیں کر کے پھر نکاح دوبارہ کرنا پولی سکنا کہ حرام حرام میں یہ تو نہیں آ کر میں روک لوا ج کر دیا خدا او کا آپ پیٹے گا تو آپ لانتا پہن گیا تو قیامت نو خدا تو اگاب لین گے ہاں جی بھائی جہاں کو لائے ہیں درویش نے یہاں کا کم ہی اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ تعالیٰ دے مبارک نام کے نو محفوظ کرنا او پوچھ رہے ہیں کہ آغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے تے لونے یہ وہ اے حضرت صاحب ایڈی وڈی توہین ہے کہ جڑی جی حدے بیان تو باہر ہے کہ ادھر ٹٹی دی نالی تو ادھر اشتہار ہے اللہ رسول د نال قہر خدا دا پینا پتہ نہیں سڈے سے کی کچھ لاب آنے یار وہ کوئی جلسہ نہ اللہ رسول دے نام دی عزت ہو جائے یہ جلسیا